سیدنا ابو ذرغ فاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے چند صحابہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اہل سروت تو اجر و ثواب میں سبقت لے گئے کیونکہ وہ ہماری طرح نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے ہیں اور اپنے زائد مال میں سے صدقہ بھی کرتے ہیں مال نہ ہونے کے سبب ہم صدقہ کرنے سے قاصر ہیں آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالی نے تمہیں بھی صدقے کا سامان مہیا نہیں کیا تمہارا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے. تمہارا ایک دفعہ اللہ, دفع دفع اللہ کہنا صدقہ ہے ایک دفعہ برائی سے روکنا صدقہ ہے اور ہم بستری کرنے میں بھی صدقے کا ثواب ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی شخص اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرے تو اسے بھی ثواب ملتا ہے آپ نے فرمایا کیا خیال ہے اگر وہ اسے حرام جگہ پر استعمال کرے تو اسے گناہ ہوگا ایسے ہی حلال مقام پر استعمال کرنے پر بھی اجر ملے گا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھ دینی بھائیو دیکھیے آپ کا رب کتنا غفر رحیم اور کتنا مہربان ہے کیا آپ کسی چیز سے لطف اندوز ہوتے ہیں آپ پیٹ بھرتے ہیں اگر وہ تمام کام حلال طریقے سے ہوں تو وہ بھی آپ کے لیے صدقے کے طور پر نیکی شمار ہوتی ہے کتنے ابھاگے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی دی طاقت کو حلال راستے کے لیے استعمال نہیں کرتے ذرا سوچ کے دیکھیے اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ کتنا رسق ملے گا اگر آپ نے اس کو حلال طریقے سے حاصل کیا تو عزت دولت شہرت سکون جنت اللہ کی رضا پیار حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب مل جائے ذہنی سکون سب مل جائے لیکن یہی سب چیزیں اگر اللہ کے قانون کے خلاف کیا جائے حرام راستے سے کیا جائے لیکن حرام راستے پر چل کر انسان اللہ کی رضا کو کھو دیتا ہے اللہ کی جنت کو کھو دیتا ہے اللہ کے غضب کا شکار بنتا ہے حرام رزق انسان کے اندر بے حیائی کو پروان چڑھاتا ہے ہمارے باپ آدم کو جنت میں حرام ہزم نہ ہوا تو کیا ہمیں اس دنیا میں حرام ہضم ہوگا وہ پھل جسے اللہ نے انہیں کھانے سے منع کیا تھا کھاتے ہی ان دونوں کے جسم سے لباس اتر گئے کہیں آج ہمارے معاشرے میں پھیلی بے حیائی کی وجہ حرام مال تو نہیں اللہ ہماری اصلاح فرما دے اور صدقے کی توفیق عطا فرمائے جن کے پاس صدقے کی صلاحیت نہیں ہے وہ ان کلمات کے ذریعے نیکیوں کے ذریعے داو تبلیغ کے ذریعے زاس سے زیادہ اللہ کے یہاں جنت کے مستحق بن جائیں اللہ ہمیں اچھی توفیق اور اچھی ہدایت دے امین